ثمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ وحم العلّم وحمد بتوزر سگنی شام میں موجود اور باقی تمام سامعین خارون گرمی کو شکر السلام عرض کرتے ہیں شکر دعوت سلسلہ درخت جو ہے درس نمبر باب سلاد درخت نمبر چوالیس فورٹی فور اور پیج نمبر سکسٹی تھری اور سطح نمبر ایک سے آج کا درس شروع, شروع ہوا چاہتا ہے اور آج کے درست میں ہم روزانہ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ہاں جی اور پانچواں بعد کی نمازوں کے ساتھ جن کو سنت راتبہ کہا جاتا ہے یا عباس کو سنت راتبہ معقدہ کہا جاتا ہے تو ان ان سنتوں کے بارے میں سنت راتبہ سنت وہ سنتیں جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں عربہ عرب جو ہے ہمیشہ ملنے والی تنخواہ کو بھی راطب بولتے ہیں ٹیم ٹیم پر ملنے والے کھانے کو بھی راطب بولتے ہیں تو اسی سے جو ہے وہ سنت نمازیں جو ہمیشہ پابندی سے پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دے دیا اور آپ کے حادثی سے مبارکہ میں ہی آپ نے فرمایا جو شغل صلی اللہ علکت فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ سنت راتبہ کو بھی پڑھتے رہیں ہاں جی تو میں محمد اس کی شفاعت کا میں ذمہ لیتا ہوں آپ نوٹ بندہ کی شفاعت کا ذمہ لیا ہے اس طرح بہت بڑے ثوابات جو ہیں بیان فرما ان سنتوں کا ساتھ ہی جو ہے یہ سنتیں فرض کے اندر اور کوئی کمی رہ گیا اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور آپ کے فرض نمازوں کے دسترخوان کو چار چین لگا دیتے ہیں اور پلس اس پر جب آپ دعائیں بھی پڑھ لیتی ہیں یہ ایک مکمل جو ہے خدا پسند دستخان عبادت کا بن جاتا ہے تو لہذا کوشش کریں جتنا ہو سکے فرض نمازوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہاں جی ان سنتوں کو بھی پڑھیں قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمائی مومن کے صفت میں تارون سرائے معرج میں والزین اللہ صلاحطین دائمون وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر کو ہمیشہ پڑھتے ہیں دائماً پڑھتے ہیں اس کے تفسیر میں بھی امام باخر سب لوگ فرمائے اس سے ملاز سنت نمازیں ہیں نہ سنت نمازیں ہیں جو عموماً پابندی سے پڑھتے ہیں کیونکہ فرض نماز پر پابندی سے پڑھنا یہ تو واجب چیز ہے یہ کوئی کمال نہیں تو یہاں دائمن پڑھنے کے مطلب یہ کہ سنت نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں ان بندوں کی اللہ نے تمجید فرمایا قرآن میں تو اب یہاں فرما رہے ہیں سنت نمازیں جو ہے روزانہ پڑھی جانے والی سے اس کی تعداد جگہ وقت بیان فرما رہے ہیں فرمانے اما صلاحت المصنونت الراتبہ باہر ہر وہ نمازیں جو سنت ہیں ان کا پڑھنا اور راطبہ یعنی ہمیشہ پڑھی جانے والی سنت نمازیں مسنون یعنی سنت سنت مرکز وہ نمازیں ہیں جو پیغمبر نے عملن پڑھا اور ہمیں پڑھنے کا حکم دیا البتہ کسی اوزل شہری کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہے اور اس پر آپ کو قضا نہیں ہے یہ نمازیں وقت وقت پہ پڑھ جانے والی نماز ہے جی تو لہذا جو ہے سنت راتوہ لیکن پڑے وقت پہ پڑے جانے میں بہت بڑی فضلت گناہوں کے واشش کے ساتھ ساتھ آخرت کے درجات ہیں فرمائے واللاۃ المضن التراتوہ ہمیشہ پڑھی جانے والی سنت نمازیں وہ وہ پھکانت پلی لی صبح کے لیے رکھتے ہیں صبح کے لیے دو رکھتیں ہاں جی غسلِ سنت صبح رکھت انہیں قبض اللہ کے انہیں دو رکھتے ہیں یہ دونوں رکت صبح کی فرض سے پہلے پڑی جاتی ہیں۔ اور اس میں جیسے کہ دعوت میں لکھا اگر کسی کو یاد ہو تو پہلی رقدم کو لال کافرون علم شریف کے بعد دوسری میں قلو واللہ شریف پڑھنے صبح کی سنت میں اگر آپ کو یاد ہو تو لیکن قلع کا فرون قل تو ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں اگر جب جی حقیقے میں یہ سورہ نہیں بتائے دعوت میں بتایا ہوا ہے اس کو آپ دونوں کو ملائیں تو آپ کو یاد نماز پڑھنے میں آسانی ہوگا تو یہ صبح کی جو نماز دو رکھا تھے قابل الواجبت واجب نماز سے پہلے پڑ جاتی ہے ہاں صبح کی جو نماز سنت ہے واجب سے پہلے پڑ جاتی وبادت طلوع یہ صبح صادق ہے اور عرت ایک تو یہ ای واجب سے پہلے پڑھتے ہیں دوسرا صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد یعنی شرخہ وصف الزلہ ہاں جی صبح کے جو اذان ہے اس کے بعد پڑھنا اس کا اصل حکم یہ ہے صبح صادق ہونے کے بعد پڑھنا <coughs> پہلے یہ دو رخا سنت پڑیں گے پھر فرس پڑیں گے اصل ٹائم جگہ یہ صبح شادی سے پہلے پڑھیں سارے صبح شادی کے بعد پڑھیں بادت الصب شادی صبح شادی ہونے کے بعد پڑھیں لیکن اگر وقات اگر یہ دو رقر نماز سے آپ نے ہو گیا آپ نے پڑھ لیا قبل صبح شادی صبح شادی ہونے سے پہلے بھی یعنی فرض کرو آپ نے تاجر کے لوٹا تاجر کے کے بعد آپ نے تاجر ختم ہونے کے بعد یہ دو رقر سنت بھی پڑھ لیا ابھی صبح شادی کے آزادی ہوئے تو بھی جو لا لاباسب ہی کوئی حرش نہیں ہے اور نہیں آپ کی یہ سنت ادا ہے لیکن صبح فرض کی سو جو ساتھ اس سب شادی سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ سنت پڑھنا چاہیے سے پڑھیں تو بھر کوئی حرش نہیں تو یہ سو کے لیے جو سنت وہ یہی دو ہی رکت ہے یہ فرض دو رکت ہے سنت دو رکت ہے والد ظہر اور نماز ظہر کے لیے جو ہیں کل رکعتیں اکثر و زیادہ سے زیادہ جو سنت رات ہے وہ سامانیہ رکتیں آر رکت ہے ہاں زہر کے لیے آر رکت ہے اب یہ آر رکت ہمیں پتہ ہے چار رکعت کو ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو آر بہا بولتے ہیں باقی چار رکعت کو جو دو رکعت کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں تو شاذ فرماتے ہیں یہ جو آرٹ کے الرقت اس کو آپ جو ہے کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ظہر کے 4 آر رقع سنت کو بہجوز و جائش تقدیم ہوا کہ آپ اس آرٹ کے الرکت آر کو مقدم کریں اللواجوتی فرض نے پہ یعنی زہر کے فرض پڑھنے سے پہلے آپ پہلوا کا چار پڑھیں پھر دوسرا چار رکت دو دو رکت پہ سلام پھیرنے والا چار رکت پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے ظہر کی فرض کو آخر میں پڑھ لیں یہ بھی جائش اور تاخیر ہوا فرض کو پہلے پڑھیں اور یہ آرٹ کے آر رقع سنت کو بعد میں پڑھیں بعد میں پڑھیں اور اربا پہلے پڑھیں پھر دوسرا چار رکھت پڑھیں اس طرح جو ہے آرٹ کے رکھت کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کسی کو جماعت ہوا جماعت میں جامع زور کی جماعت شروع تھا تو وہ جماعت میں شامل ہو کے فرض کو پڑھ لیں باقی بعض تمام سنتوں کو بعد میں پڑھ لیں اور تاخیر ہا یعنی وہ آرٹ کے آر رکعت کو مینا یعنی فرض نماز کے بعد پڑھیں یہ بھی جائزے یعنی آٹھ کے آر رکعت کو فرض سے پہلے پڑھنے بھی جائزے آٹھ کے فرض کے بعد بھی پڑھنے جائزے و تعدیم و باسی ہاں تاخیر و اس کا بعد سے پہلے پڑھنا جیسے وہی چار رکت جو اربا کے نام سے پڑھتے ہیں وسلِ سنت ظہر آ رق آطن اس نیت کے ساتھ چار رکت پہلے پڑھیں اور تاخیر و بعد سے دوسرے بعض کو جو ہے وسلِ سنت ظہر رق عطن قلبۃَ اللہ کے بعد میں پڑھیں یہ بھی صحیح ہے تو یہ تین طریقے سے آپ ظہر کی سنت کو پڑھ سکتے لیکن ولیل عصر عاصر ای کے لیے مشن ایسے ہی آٹھ رکع تھے لے اور آر رکھا تھا اور عصر میں فرماتے ہیں والا آر بات ہو لیکن عصر میں جو میں سے چار رقط جو پہلا ہے وہ عقت زیادہ تاکیدی ہے یعنی آرٹ کے لیے تو عصر میں بھی آر رکھا لیکن چار رکت زیادہ تاکیدی ہے اور عصر کی نماز میں جو پڑھنے کا جگہ کے لحاظ سے فرماتے ہیں والا یا جو جو جائس نہیں ہے تاخیر اور عصر کے ان آرٹ کے آر رقط پڑھو یا چار رقط پڑھو جتنی بھی آپ کو نے پڑھ لیا اور جو اس کا موخر کرنے جائز نہیں ہے من الواجبتِ فرس نماز سے یہ بار نماز کے بعد عصر کی فرض سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں پہلے ہی پڑھنا ہے ہاں پہلے اگر جماعت کی وجہ سے نہیں ملا تو آپ کو یہ نماز سے چھوٹ گیا لہٰذا آپ کو بار بعد آ کے سنت کو پڑھنا ہے تو ٹیم پر آ کے پہلے پڑھ لیں تو عصر کی سنت جو ہے آپ نے صرف پہلے ہی پڑھنا ہے بعد میں نہیں پڑھنا ہے پہلے سنتیں ختم کرنا ہے پھر فرض پڑھنا ہے اس کے بعد میں پڑھنا ابھی بعد میں آئے گا مقرول سنت نافل پڑھنا ہے مغرو اس وجہ سے والن مغرب اور مغرب کے لیے اربان چار رکھت ہے ہاں جی یعنی دو دو رکعت پہ سلام پھیریں گے وسلم سنت المعرب رکھتے نقبۃ اللہ اور عصر کی سنت کی نہ صلی سنت العصر رکھت نقبۃ اللہ اس طرح چار سلام ہو جائے گا پلی ال عشاع ال آخرت عیشاء آخرت یعنی جس کا ہم عام طور پر آخری عیشمرت عشاء ہی ہے جس کا ہم عیشاء بولتے ہیں ہاں جی آرکت نے دو رکت ہیں اس پہ دو رکت ہے وہ عام طور پر ہم لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو صلی سنت علیہ عشاء رکتِ نقبۃ اللہ یہ دو رکت جو ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں قائم مکہ ایک رکت ہے چونکہ کل جو حدیث میں ہے اکاون رکت ہے تو یہ ایک رکت بیٹھ کے پڑھنے کی وجہ سے دو رکت پڑھتے ہیں اور جو ہے اور دو رکت ہم پال لیتے ہیں اور یہ ایک رکت کے قائم شمار ہو جاتی ہے تاکہ وہ اکاون رکت فرض سنت ملا کے پورا ہو جائے اشاء کی دو رکت سنت پڑھنے کے بعد وہ باد ان دونوں کے بعد ان دو رکت کے بعد الوطر ووطر پڑھنا ہے و شف اور شفا پڑھنا یہ وہ تحجد اور تحجد پڑھنا ہے کل ہاں جی عید آشارہ کل یہ گیارہ رقط ہے اور یہ جو گیارہ رقت ہوئی تیرے شفا اور تہجد یہ کل گیارہ رقط جو ہے علاقوں بلِ صبح صبح شادی طلوع ہونے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے تک ان نمازوں کے پڑھنے کا ٹھیم ہے نماز وطر جو ہے ایک رکعت ہے حقیقت میں اور شفا دو رکعت ہے لیکن ان تینوں کو ملا کر تین رکعت وطر کے نیت سے بھی پڑھنا صحیح ہے ہاں تو اس لیے ہم لوگ عام طور پر وطر کی نیت ہے وسلی ہمار دعوت میں بھی عالم نساں ہیں یہ اسل صلیۃۃ الوطری صلاح سارقات قطن کے ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے ورنہ اصل میں دو الگ نماز ایک رکعت ہی الگ ہے دو رکعت ہی الگ ہے ایک رکعت پڑھیں وطر دو رکعت شفا شفا کے کیا رکعت تو یہ کل گیارہ رگت ہے حضرت عمر کبی صلی عمدانی نے بھی فرمایا اپنے اس کتاب میں اولاد آج عمیر فرمایا ہے جو لوگ تاجد کو اٹھ سکتے ہیں وہ وطر کو بھی تاجد کے ٹائم پر ہی پڑھیں یہ تاجد کے حصے میں شامل ہے جو لوگ تاجر کو نہیں اٹھ سکتے ہیں وہ وطر تین رگت پہلے پڑھ کے سو سکتے ہیں یہ فرمایا ہے تو یہ کل گیارہ رقت ہوا علاقہ بیلے سے صبح سازی طلب ہونے سے پہلے پہلے پڑھیں گے تو تاجر کی نماز میں سے وقت قریب ہوگا رات کے تیسرے حصے میں پڑھنا زیادہ افصل ہے لیکن <تصفح> اگر بارہ بجے کے بعد بھی پڑھ تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا لیکن پہلے حصے میں آخری تیسرے حصے میں پڑھنا زیادہ افصل ہے <تصفح> والاولا جو ہے پھر سننے اب سر سے ہیں بہتر صورت تمام سنتوں میں اور نوافل میں بہتر صورت یہ ہے سن لیا یہ کہ آپ پڑھیں کل رکت نے ہر دو رگت کو بھی تسلیمت ایک سلام کے ساتھ یعنی دو دو رکت پر سلام پھیرتے چاہیں یہ بہتر صورت ہے اللہ اروت نے مگر چار رکت سنت قبل زہر زہر سے پہلے آپ جو چار رکت پڑھیں گے اس کو جو ہے ہاں اگر آپ نے چار رکت پہلے پڑھتے چار رکت بعد میں جو پڑھتے چار رکت جو پہلے پڑھتے اس کو چار رگت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے اس کو ہم لوگ اربا کہتے ہیں اربا اسی چار رکت کی سے کہتے ہیں وسلِ سنت ظہری ار و آ اللہ کچھ لوگ وسلی سنت بول کے پھر رکاتین بھی بول دیتے وہ حالات ہے اربا کے بعد چار رکتین دو ہیں تو نیت یہی ہے وسلِ سنت ظہری ار و آ اول قیام بھی کر فرماتے ہیں چاہے دو دو رکعت پر سلام پھیلیں ہاں جی اور قیام کے ساتھ کھڑا ہو کر پڑھیں اسکون مبعث ایک دو تنت ناول بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جائز ہیں لیکن کھڑا ہو کے پڑھنا یہ افضل ہے اور اللہ عشاء سے نے فرمایا الرگتیں نے مگر صرف دو رکعت بعد علیہ شاہ الآخر نوازِ عشاء کے بعد جو دو رکعت پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں وہ بیٹھ کے پڑھیں اور عادیث بھی آ جاؤ سلسلے میں ہاں جی یہ باقی تمام نمازیں کھڑا ہو کے پڑھیں اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے بیمار نہیں ہے تو کھڑا ہو کے بہنے میں آپ کے کوئی مسئلہ نہ ہو کھڑا ہو کے پڑھنے کا حکم صرف یہ دو رکت بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے وہ وطر و اور واحد وطر تو واحد ایک ہی رکت ہے وہ شف و ہیں اور شفا جو ہے وہ دو رکت ہے ہاں جی تو اس طرح آپ نے ایک رکت وطر کا الگ پڑھ لیں کا دو رکت الگ پڑ یہ بھی صحیح ہے لیکن یعنی یاد جو ہے ان دونوں کو ملا کر او صلاح سکاتین سا یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھیں بھی تسلیمۃ ایک ہے سلام کے ساتھ پڑھیں وہ قلعہ پورے کا پورا جو ہے تین رکعت کو اور پھر الوطر وطر کی نیت سے پڑھیں پر اکبر تین رکعت وطر کی نیت سے پڑھیں تو یہ بھی صحیح ہے لیکن ہم لوگ ابھی یہی کرتے ہیں ہمارا عام روشیہ یہی چلائے وطر کی نیت سے پڑھتے ہیں تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے اسلصلاۃ الوطری صلاح رقعن قبط اللہ کہہ کر اس نیت سے ہم لوگ تین رکعت پڑھتے ہیں تو یہ دو بھی تیر ہاں جی یہ کل تین رکعت ہو گیا گیارہ رکعت میں سے وہ باقی ہے سامان باقی آٹھ رہ گیا تحجد تاجد کا باقی تاجد کے آٹھ رکعت ہیں ہاں جی اور تحجد آ رکعت ہے کل تو مجموعی طور پر جو ہے سنتیں جو ہے چودہ رکعت بن جائے گی چونتیس رکت بن جائے گا اور فراس سترہ بن جائے گی جمع کرنے اکاون بن جائے گا وال قنط و سنتون اور قنوت پڑھنا جو ہے ہاں جی سنتوں میں وطر میں بطر میں قنوت پڑھنا سنت ہے پھر رقط الآخرتِ آخر رقل الوطر بطر کے اللہ علامہ دینا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہی قنوت ہاں جی وہ سنت ہے ان شیت اگر آپ چاہیں یقن فی جمی سنت سال بھر پڑھیں یقیناً نور اللہ نور ہے ثواف ہے وہ ان شی اگر آپ چاہیں پھر نصف الآخر آخری نصف میں رمضان کے دوسرے نصف میں پڑھیں مینشاء اللہ رمضان و رمضان کے رمضان کے آخری نصف میں قنون پڑھیں کیوں لہانو اشد طاقت ہے کیونکہ یہ زیادہ شدید طاقت ہے بہت زیادہ تاکید پہلو رکھتا ہے پھر اس آخری دا دا جو ہے پندرہ دن میں رمضان کی ویسے الحمدللہ ہم لوگ سال بار پڑھتے ہیں چھ سن حرمہ سال بال پڑھیں تو ابھی بہتر ہے ہاں تو یقیناً بہتر ہے سال بھر اللہ سے دعا کرتے رہیں لیکن رمضان کے آخری پندرہ میں زیادہ تاقیدی پہلو رکھتے ہیں یہ آپ نے فرمایا تو باقی سنتے ان شاء میں ہمارے لوگوں کو بتا دیں گے اللہ کو السلام